بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد الحمدللہ الحمد للہ والسلام وسلاۃ جميع الانبیاء خصوصا الامبیہ سیدنا اعلی و مولانا محمد المصطفى وعلى علیہ وصحاب العطق اما بعد باب ما جاء فی صفت کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشعر عن المقدام ابن شرعیٰ نبی عناشۃ اللّہ عنہا قالت قیل لها هل كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یتمسل بشيء من الشعر قالت کان تمسل بشعر ابن رواحہ ویقول ویتی بالاخبار من لم تضوت امام تر وزیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ باب قائم فرمایا کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو اشعار کے بارے میں کہ اشعار کے بارے میں آقالیہ صلاحت واللام کے کیا ارشادات ہیں آپ نے اشعار پڑھے ہیں اور اشعار کے سنے ہیں اشعار کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ مشرقی نے مکہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگائے ان میں سے ایک الزام لیے تھا کہ آپ شاعر ہیں اور یہ آپ کا کلام معذ اللہ یہ شعر ہے قرآن پاک نے اس کی تردید کی ہے کہ وماں علم نہ ہم نے آپ کو شعر کا علم متا نہیں کیا فرمایا اور قرآن کے بارے میں فرمایا کہ وما ہوا بے قول یہ شاعر شاعرانہ کلام نہیں ہے اور نہ اقال سات وسلام کو ہم نے شعر کا علم دیا ہے وما یم بغیلا اور نہ یہ آپ کی شان کے لائق تھا یعنی یہ علم نہ دینا اس لیے تاکہ کہ آپ کی شان کے شان مبارک کے لائق ہی نہیں ہے شعر یہ ہوتا ہے کہ شاعر اپنے قصد اور ادادے کے ساتھ کچھ ہم وزن کلام کہے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر اتفاقاً انسان کے کلام میں کچھ باتیں مقفع مسجع ایک وزن پر ہو جائیں تو اسے شعر نہیں کہا جاتا چنانچ یقع اصلاۃ والسلام سے اس طرح کے کچھ الفاظ منقول ہیں جن کا وزن ایک ہے اور وہ آگے آ رہے لیکن ان کو اشعار میں شمار نہیں کیا گیا کیونکہ وہ اتفاقا مکفہ کلام بولا گیا وہ شعر کی نیت سے نہیں بولا گیا اور شعر کہنا یعق عصلاطلام آپ کا مقام مبارک بہت اونچا تھا اس سے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وما یم بغیلا یہ شعر آپ کی شان کے لائق نہیں ہے اس لیے ہم نے آپ کو یہ علم عطا نہیں فرمایا اور یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ شاعر نہ تھے اس کے باوجود آپ نے ایک ایسا کلام پیش کیا کہ تمام شاعر اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز اس سے آخری ذات و اسلام کی اور قرآن کی شان بہت زیادہ واضح ہوتی امی اشر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اشعار پڑھے کبھی اشعار پڑھتے تھے تو امیاشہ سے پوچھا گیا کہ حلقانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمسل من بش کبھی آپ نے شعر ہے قالت تو ف... امیاشہ نے فرمایا کہ کان یہ تمسل ابن روا آپ آب حضت عبد اللہ ابن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھا کرتے تھے اور اس میں ایک ان کا شعر تھا جس میں آقال اصلاح اسلام کی شان اقدس میں انہوں نے فرمایا کہ ویاتی کا بال اخبار ملم تو کہ آپ کے پاس وہ فرشتہ خبر لاتا ہے کہ جس کو آپ نے کسی قسم کا معاوضہ نہیں دینے یعنی انسان کو جب کوئی چیزیں معلوم کرنی ہو تو اس کے لیے کوئی آدمی رکھنے پڑتے ہیں ان کو پیسہ دینا پڑتا ہے کہ آپ میرے لیے تحقیق کر کے لاؤ حالات مجھے بتاؤ آقال اصلاۃ اس اسلام کی شان میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر کہا کہ ویاتی کا بال اخبار آپ کے پاس وہ شخص خبریں لاتا ہے کہ ملم تضوے جس کو آپ نے کوئی کیا آپ نے ان کو کوئی پیسے نہیں دیے بلکہ وہ غائب کی خبریں آپ کے پاس لاتے ہیں حضرت مراد دوسری حدیث میں سید رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اقال اسلات نے فرمایا کہ ان کلیمت ان کالہ شاعر کلیمت البید فرمایا کہ شاعروں میں جتنے شاعروں نے شعر پڑھے ہیں ان میں سے سب سے سچا شعر جو پڑھا ہے وہ حضرت لبید نے پڑھا لبید جو تھے یہ بہت بڑے شاعر تھے اور مسلمان ہوئے اور صحابیت کا شرف حاصل ہوا جب مسلمان ہوئے تو پھر اس کے بعد شعر کہنا چھوڑ دیے اور فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے اس کا متبادل کلام عطا فرمایا اب قرآن پاک کی موجودگی میں میں کوئی شعر نہیں کہتا چنانچہ قرآن پڑھتے تھے اور بعض روایت میں آتا ہے کہ بڑی لمبی عمر پائی ایک سو چالیس سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا تو ان کے پہلے سے کچھ اشعار تھے تو آقا علیہ اسرات اسلام نے فرمایا کہ شاعروں کے تمام اشعار میں سب سے سچی بات جو کی ہے وہ لبید نے کی علاق الشعی انما خل اللہ باطل کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے فانی ہے ختم ہونے والی ہے وک النعیم اللّہ محالت زائلو اور ہر نعمت ایک وقت میں ختم ہو جائے گی تو فرمایا کہ یہ سب سے سچی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے یہ اصل میں شیر من علیہ فان جو قرآن پاک کی آیت ہے اسی کا مفہوم یہ بیان کر رہا ہے کہ کل من علیہ فان سب کچھ فنا ہو جائے گا یہ شعر بھی بتا رہا ہے اللہ کل شی انما خل اللہ اللہ کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی وہاں پر ہے کل عمن علیہ فان وقاب جو رب قد الجلا علیہ تو اس قرآنی ان آیات کو اس یہ مفہوم ان کا مفہوم اس شعر کے اندر موجود ہے پھر آپ نے فرمایا کہ کا امیہ بن اب سلطلم اومیہ بن عبی سلط ایک بڑا مشہور شاعر تھا اور وہ بڑے حقیقت پسندانہ اشار کہتا تھا عقل صلاح السلام کو اس کے اشعار بڑے پسند تھے تو آپ نے فرمایا کہ قریب تھا کہ عمیاں بن نبی سلط مسلمان ہو جاتا لیکن مسلمان نہیں ہوا اور وہ جلدی اس کا انتقال ہو گیا لیکن اس کے اشعار میں قیامت کا اور بہت ساری حقیقت کا تذکرہ تھا اس لیے آق علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے اشعار کو بھی پسند فرمایا آگے روایت آ رہی کہ آپ نے بڑے اشعار اس کے سنے بھی اور آپ کو اس کے اشعار بڑے اچھے لگتے تیسری حدیث ہے سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اسا و اسبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک جہاد میں عقلیہ الصلاۃ والسلام کی انگلی مبارک پر ایک پتھر لگا اور قدمیت اور اس سے خون بینے لگا تو اخار اس رات نے اس پر ایک دو مصرے فرمائے کہ هل انت اللہ اصبع دمیت و فی ذمیل اللہ مالقیت کہ هل انت اللہ اصبع دمیت تو ایک انگلی ہے جو زخمی ہو گئی ہے اور جو تجھے زخم پہنچائی اللہ کے راستے میں پہنچا تو اب ظاہر بات ہے یہ اپ نے دو مصرے فرمائے تو ان کو اشعار تو اس معنی میں نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اپ نے اتفاقا فرمائے تھے اور شعر اس کو کہا جاتا ہے جو بالکل ایک شاعر اپنے خاص ارادے سے کہتا اگلی روایت برائے ابن آزم رضی اللہ تعالیٰ سے ان سے تابی نے پوچھا کال الحر رجول افراد تمہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا عمارا اے ابو مارا کیا تم غزب حنین میں بھاگ گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر انہوں اللہ فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوا و اللہ مل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور بھی پیچھے نہیں آئے ولاکن سرآنس لیکن جو جلد باز لوگ تھے تلق کا تہم حوازن بن نوائل ان پر حوازن کی طرف سے تیر اندازی ہوئی اور وہ لوگ پیچھے آئے تھے اصل میں ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مکہ فتح ہوا سناٹ ہجری میں تو مکہ کے بعد آس پاس کے قبائل تھے حنین والے باقی جو عرب کے لوگ تھے انہوں نے تو اس بات کو دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا اب جوک در جوک لوگ اسلام میں آنے لگے لیکن قبیل حوازن اور ثقیف یہاں کے جو لوگ تھے یہ بڑے تیر انداز تھے انہوں نے کہا کہ ہم آقار اصلاط اسلام کا مقابلہ کریں ان کے جو کچھ سمجھدار لوگ تھے انہوں نے سمجھایا بھائی لڑائی نہ کرو اور مسلمان ہو جاؤ لیکن انہوں نے کہا جی وہ مکہ والوں سے لڑے ہیں اور مکہ والے تو اتنے ماہر نہیں تھے ہم بڑے ماہر تیر انداز ہیں ہمارے خلاف یہ جنگ نہیں کر سکتے چنانچہ انہوں نے بیس ہزار کا ایک بڑا لشکر جمع کیا اقاع اسرات اسلام مدینہ منورہ سے باپ آئے تھے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے دس ہزار کا لشکر ساتھ تھا دو ہزار لوگ یہاں سے مسلمان ہو کے وہ بھی ساتھ ہوئے اب یہ لشکر جو مسلمانوں کا تھا یہ پانچ حصوں میں عام طور پر اسے لشکر پانچ حصوں میں ہوتا تھا ایک دائیں طرف اسے ممنا کہتے ہیں ایک بائیں طرف میسرہ ہوتا ہے ایک آگے لشکر ہوتا ہے آگے اور ایسا مقدمت الجیش ایک درمیانی قلب ہوتا ہے اور ایک پیچھے لشکر ہوتا ہے تو یہ پانچ حصوں میں لشکر تقسیم ہوتا ہے اب ہوا یہ کہ جو لوگ نیرے مسلمان ہوئے تھے نو مسلم تو وہ آگے آگے تھے چونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم دیر سے مسلمان ہوئے اب یہ پہلا جہاد ہو رہا ہے تو ہم ذرا آگے بڑھیں کیوں ہم پیچھے رہ گے چنانچہ وہ جلدی جلدی آگے بڑھے ادھر سے طائف کے قریبی جو قبیلہ تھا حوازن اور ثقیف انہوں نے ایسا کیا کہ ایک پہاڑی تھی اس کے درمیان میں راستہ تھا تنگ سا اس کے اوپر انہوں نے چار ہزار تیر انداز بٹھا دی اب جب یہ لوگ یہاں سے اس پہاڑی راستے کے نیچے سے گزرے تو لشکر ابھی پیچھے تھا آگے جو لوگ تھے وہ آگے آ تھے اور جلدی جلدی وہ جا رہے تھے تو انہوں نے وہاں سے اکٹھے تین چار ہزار بندوں نے اکٹھے تیر برسانا شروع کی تو ظاہر بات ہے یہ تو بیگم آگے جا رہے تھے ان کو تو خیال نہیں تھا کہ اچانک حملہ ہو جائے گا تو اب ایسے موقع پر جب چار ہزار تیر اندازوں نے اوپر سے تیر برسانا شروع کیے تو وہ جو لوگ آگے تھے وہ پیچھے آ گئے اچانک ان کے پیچھے آنے سے تھوڑی سی لشکر میں بھگدر مش یہ بات سیدنا برائے عازب رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے کہ شاگرد نے پوچھا کیا تم بھاگ گئے تھے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوا و ما ماں و اللہ رسول اللہ سلم آقال علیہ السلام نے پیٹ نہیں پھیری لیکن جو جلد باز لوگ تھے وہ آگے گئے اور ان کو اوپر سے جب تیر لگے تو اقالی علیہ السلام پیچھے تھے آپ کا لشکر پیچھے تھا اب اس میں یہ ہوا کہ جب وہ پیچھے آئے تو اس وقت پھر لشکر میں بھگدڑ مچی اس وقت لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے اس میں آقال ساط اسلام آگے کی طرف تشریف لگے ابو سفیان اپنے حارث بن عبد المخلب آپ کے جشزاد بھائی ہیں انہوں نے اقال سرت اسلام کی گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہوا تھا کچر کی لگام کو پکڑا ہوا تھا اور اقالیہ علیہ و اسلام آگے کی طرف جا رہے تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کی آواز بہت اونچی تھی تو عقال اصلاط اسلام نے حضرت عباس کو فرمایا کہ آواز لگاؤ اصل میں جب بھگدڑ مچ کی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اقالی اصلاۃ اسلام کس طرف ہیں صحابہ ادھر ادھر منتشر ہوئے تو حیرت عبدالحض عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی کہ یا لل انصار یا لل مہاجرین یا اصحاب ثمورا کہ انصار کدھر ہیں مہاجرین کہاں ہیں حدیبیہ والے کدھر ہیں جنہوں نے بیعت کی تھی اقال اصلاط اسلام کے دس مبارک پر. تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام جو ادھر ادھر منتشر تھے فوراً جمع ہوئے اور پھر دوبارہ حملہ کیا آقال اسرات اسلام بھی آگے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے تو آپ پورے لشکر سے آگے نکل گئے اس وقت میں دس بارہ بندے آپ کے ساتھ تھے ایک وقت آئے آپ ان سے بھی آگے نکل گئے تو پورے لشکر سے آپ آگے تشریف لے باقی لشکر سائیڈ پر تھا کچھ پیچھے تھے لوگ تو تھوڑی سی دیر کے لیے یہ لشکر میں افراتفری پھیلی اس کے بعد آپ جب آگے تشریف لے گئے صحابہ کرام کو آواز لگائی تو سارے اکٹھے جمع ہو گئے آپ آگے تشریف لے گئے آپ نے ایک مٹھی اٹھائی اور ان کی طرف پھینکی کنکریاں شاہت یہ لفظ صاحب نے ارشاد فرمایا اور ان کی آنکھوں میں وہ کنکریاں گئیں ادھر سے صحابہ کرام نے حملہ کیا اور پورا لشکر ان کا وہ بھاگ گیا کئی ہزار لوگ ان کے گرفتار ہوئے جانور اونٹ اور مختلف چیزیں جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آئیں تو اس وقت جب اقالب السلام لشکر سے آگے تشریف لے گئے اس وقت آپ نے یہ الفاظ پڑھے کہ انن نبی اللہ کا دب انبن و عبد المطلب کہ میں اللہ کا نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بے دوں چناچہ عبد المطلب آپ کے دادا تھے اور وہ بڑے سردار مشہور تھے اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اللہ کے پیغمبر ہوں گے یہ بات عرب میں معروف تھی تو اس لیے آپ نے اسے جناب عبد المطلب کا حوالہ دیا کہن نبی اللہ کہ میں نبی ہوں اس میں جھوٹ نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں پانچویں روایت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابن بین آقہات والسلام امرۃ القضا میں مدینہ مکب کرمہ تشریف لائے امرۃ القضاء یہ کے دوسرے سال ہوا بیہ میں جب آپ تشریف لائے مشرقین مکہ نے آپ کو عمرانی کرنے دیا اور طے ہوا کہ آپ اس سال واپس تشریف لے جائیں گے اگلے سال دوبارہ آئیں تو اگلے سال آپ پھر صابق رام کے ساتھ تشریف لائے اب اس میں جب آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ حرم کے اندر تشریف فرماتے طواف فرمانے کے لیے آپ تشریف لائے تو ابن و رواح یمش بینہ یہ عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ آپ کے آگے آگے چل رہے تھے اور اشعار پڑھ رہے تھے ان اشعار میں آپ نے فرمایا کہ خلو بن الکفار ان سبیلی علی منگرم و مالا تنزیلی زربن الحام ان مکیلی ویود الخلیل عن خلی کہ کافروں کے بیٹو آج حضور کے راستے سے ہٹ جاؤ آج اگر تم نے حضور کو روکا تو ہم تمہیں ایسی تلواریں ماریں گے کہ تمہارے سر تمہاری کھوپڑیوں سے جدا ہو جائیں اور ایسی جنگ ہم کریں گے کہ جو دوست کو دوست سے جدا کر دے یہ شعر پڑھ رہے تھے اور ظاہر ان میں کفار کے خلاف چیلنج بھی تھا اسلام کی شان و شوکت کا اظہار تھا سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو آپ نے کہا روا بئی بین ادئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فی حرم اللہ تعالی تقول شیر کہ عبداللہ بن دربار اللہ کا حرم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تم اشعار پڑھ تو حرم کے ادب کا تقاضا ہے آقا صلاح اللہ کے ادب کا تقاضا ہے کہ یہاں اشعار نہ پڑے جائے آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خل ان یا عمر عمر چھوڑے ان کو فلح اصر و فیم میں نب ہے یہ اشعار ان پر تیر سے بھی زیادہ سخت لگ رہے ہیں اس وقت جو اشعار کہنا ہے یہ عام اشعار نہیں ہے یہ اشعار اس وقت جہاد ہے اور یہ کفار کے خلاف ہے تو اس وقت کافروں کو تیر مارنے سے بھی زیادہ ان اشعار سے تکلیف ہو رہی اس لیے یہ اشعار اس وقت جہاد جہاد کا حصہ ہے اس لیے ان کو چھوڑ دیں چل راج رحت اللہ وہاں رضی اللہ تعالیٰ اشعار پڑھنے لگے چھٹی حدیث سے جابر ابن سمورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اعلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہمیں میں آتے مر کہ میں عقالیہ سلاۃ والسلام کی مجلس میں سو سے زیادہ مجلسوں میں بیٹھا ہوں کیا خوش قسمت لوگ تھے حضرات صاحب ہے کہ رام جن کو اقاع سلاسلام کا دیدار ہوا صرف دیدار نہ ہوا بلکہ آپ کی مجالس میں بیٹھے اور ایک آدھ مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ آپ کے دیدار ہوا آپ کی مجالس میں بیٹھے آپ کی باتیں سنی اسی بات کو بیان کیا سیدا جابر ابن ثمورا نے کہا کہ سو سے زیادہ ہوا زیادہ دفعہ میں آپ کی مجلس مبارک میں بیٹھا کانا صحابو یتنا شدونشدون شہر صحابہ شہر پڑھتے تھے و اعتدا کرونا شیا میں نمر الجاہلیہ جاہلیت کے کچھ قصے واقعات بیان فرماتے ہوئے جاہلیت میں یہ ہوتا بتوں کی پوجا کرتے تھے فلاں بت کے ساتھ یہ ہوا کچھ واقعات جو آپس میں صحابہ بیان کرتے ہوں وہ ہوا عرصہ آپ خاموش ہوتے تھے بعض دفعہ آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا تبسم فرماتے تھے آپ مسکراتے تھے اور اکثر آپ خاموش رہتے تھے لیکن ساح اکرام کی گفتگو چلتی رہتی تھی اور آپ اس کو سنتے رہتے تھے بعض دفعہ آپ اس پر مسکرا بھی دیتے تھے اور یہ آپ کا مسکرانا اسی ہوتا تھا کہ آپ کے اسی مجلس کا حصہ ہوتے تھے ورنہ اگر آپ اپنی خاص کیفیات کے ساتھ رہتے تو ساح اکرام پر آپ کا روپ دھاری ہو جاتا ہے کوئی بات نہ کر سکتے لیکن آپ ساو اکرام کے ساتھ اس طرح رہتے تھے کہ ساو اکرام آپ سے آپ کے سامنے اشعار بھی پڑھ لیتے تھے اور جاہلیت کی کچھ باتیں بھی آپ اشعار فرمایا کرتے تھے ساتویں حدیث سید رابیر رضی اللہ تعالیٰ سے اور یہ وہ حدیث ہے جو پہلے گزر چکی آپ نے فرمایا کہ و تکلمت کل العرب کہ عرب کے کلام میں سب سے بہترین شعر پچھلی حدیث میں تھا اس کل کالا کہ شاعروں کے کلام میں سب سے سچا شعر اور یہاں کہا کہ سب سے بہترین شعر کلیمت البید یہ لبیت کا شعر ہے الا كل شيء ما خلقه الله باطل وكل نعيم لا محاله زائل یہ وہ شعر ہے جو پہلے گزرا ہے کہ اس میں قرانی ایت کا جو مفہوم ہے وہی مفہوم یہ شعر بھی بیان کر رہا ہے عمر ابن شرید اپنے والد حضرت شرید سے نقل کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں انت ردف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میں عقل السلام کے ساتھ تھا اور میں سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. سفر تھا اب سفر میں اشعار پڑھتے تھے حضرات صاحب کے اور اشعار کا مقصد یہ ہوتا تھا بعض دفعہ کہ اونٹ بھی اس کے ساتھ چلتے تھے اور وقت بھی پاس ہوتا تھا تنگ بھی نہیں ہوتا تھا انسان لمبا سفر ہے تھکاوٹ بھی نہیں ہے اشعار کی طرف دھیان ہوتا تھا اور اس میں سفر بڑی آسانی سے کٹتا تھا تو فرماتے ہیں کہ امیہ بن ابی سلط الصفی میں نے اس کے اشعار پڑھے اور میں نے اشعار شروع کیے جب بھی میں شعر پڑھتا تو آپ فرماتے کہ ہی کچھ اور سنائے یہاں تک کہ میں نے سو اشعار پڑھے سو اشعار اس کے اور اشعار اس کے بڑے سچے اشعار ہوتے تھے جن میں توحید کا قیامت کا آخرت کا سچائی کا ان چیزوں کا بیان ہوتا تھا تو آپ ارشاد فرمایا کہ ان کا دہلا یہ قریب تھا کہ یہ شخص مسلمان ہو جاتا لیکن ظاہر بات ہے یہ مسلمان نہیں ہو آخری حدیث اس باب میں امیاشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم لحسان ابن ثابت ممبر فل مسجد کہ صحابہ اکرام میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شاعر تھے آق عصلاۃ السلام ممبر ان کے لیے منگواتے تھے اور وہ ممبر رکھا جاتا تھا اور سید حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اس ممبر پر کھڑے ہو کر اشعار پڑھتے تھے جو فاخر عن رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم اوقال جناف عقاً رسول اللّہ صلی اللہ علام اقال اثرات والسلام کی تعریف فرماتے تھے اور آپ کا دفاع فرماتے تھے ادھر سے مشرقین مکہ اشعار کہتے تھے اور ادھر سے ابن ثابت رضی اللہ عنہ اشعار کہتے تھے اصل میں اس دور میں جو مقابلہ چلتا تھا تو وہ اشعار میں ہوتا تھا کہ اشعار ایسے پھیلتے تھے جیسے آج کل سوشل میڈیا میں کوئی پوسٹ منع کرے اور وائرل ہو جاتی ہے ایک دم پھیل جاتی ہے تو اس دور میں اشعار ہوتے تھے کوئی اچھا شعر کہتا تھا تو وہ شعر پھیل جاتا تھا قبائل میں اور ہر شخص کی زبان پر وہ شعر جاری ہوتا تھا اب کسی شخص نے دوسرے کو اس کی بےستتی کرنی ہوتی تو اب وہ یہ کوشش کرتا کہ اچھا فسی بلی کوئی شعر کہتا جس میں اس کی توہین ہوتی اس کے خاندان کی توہین ہوتی تو اس میں پھر وہ ہر طرف پھیل جاتا تھا اب مشرقین مکہ میں کچھ لوگ تھے وہ اشعار پڑھتے تھے ادھر سے ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان اشعار کا جواب دیتے تھے اقال اصلاۃ اسلام کا دفاع فرما دی. تو ایک دفعہ جواب سے اجازت دی تو آپ نے فرمایا بھائی تم کیسے قریش کے کی خلاف اشعار کہو گے کہ تو میرے خاندان کے لوگ ہیں ظاہر ہے تم ان کے خاندان کو برا والا کہوگے تو میرا خاندان تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو ایسے بیچ سے نکالوں گا جیسے مکن سے بال نکالا جاتا چنا جات ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں بھی بیان کرتے تھے لیکن ان کی والدہ کی طرف سے جو خاندان آ رہا ہوتا تھا ادھر سے ان کی مذمت بیان کرتے کہ قریش کی طرف سے بھی نہیں ہوتی تھی اور اشعار میں جواب بھی ہو جاتا تھا تو اقلیۃ نے فرمایا کہ ان اللہ یعید حسان بروح القدس ما ینافق و او یفاخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ اللہ رب العزت حسان ابن ثابت کی مدد فرماتے ہیں جبریل امین کے ذریعے جب تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع فرماتے چنا جاتحان ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہت سارے اشعار تھے اور وہ اشعار وہ پڑھتے تھے صابۂ کرام بھی سنتے تھے عقال اسرات وسرام بھی سنتے تھے تو اس تمام ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھے اشعار اگر کہے جائیں یا پڑھے جائیں یا ان کو سنا جائے تو اچھی بات ہے اور وہ اشعار جن کا مفہوم اچھا نہیں ہے برا مف... مف... مفہوم ہے اور ان کے اندر کوئی غلط چیزیں ہیں تو ان کا سننا غلط ہوگا اچھے اشعار اچھے ہیں برے اشعار برے ہیں اقالی صلاحۃ السلام کے مجلس میں صابۂ کرام اچھے اچھے اشعار پڑھتے بھی تھے آپ ان کو سنتے بھی تھے اور آپ نے اس کو پسند بھی فرمایا اللہ رب العزت وسلم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا دعفر